دین کا ضروری ڈھانچہ ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے اندینہ لیزو لیاری اجاز کما تاریخ الا جہرہ سنن اترمیزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تیس یعنی دین حجاز میں سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ کا فتنا کے دور میں بھی دین حجاز میں زندہ رہے گا حجاز وہ جغرافی علاقہ ہے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی جہاں حرم مکہ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 اس بنا پر اسلام میں یہ اصول مقرر کیا گیا ہے کہ سیاست کے معاملے میں حالت موجودہ سٹیٹس کو پر عملہ راضی رہو تاکہ پرامن تعمیر کا ماحول ہمیشہ موجود رہے اس طرح اسلام کا ربانی مشن مسلسل طور پر بلا بلاانقطا جاری رہے گا